بابث جمال آضائے مبارکہ متحرہ جس میں اطہر تمام صحابہ کرام علیہم الردوان کا اس بات پر اتفاق تھا اور آئمہ دین نے اسے ایمان کامل کی شرط بھی انقرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کو ایسا حسین اور خوبصورت بنایا ہے کہ اس کی مثل نہ تو پہلے کوئی ہوا نایدہ کبھی ہوگا فہو الزی تم معناہ و سورتہ سما اطفاہ حبیبً بار ان نسم منزہن عن شریقن فی محاسن ہی کجوہ ار الحاسن فی ہی من مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مقدس ذات ایسی ہے جو اپنے ظاہری کملات اور باطنی ترقیوں میں مکمل ہے جس کو خالق ارواح نے محبوبیت کے لیے منتخب فرمایا آپ کی مقدس ہستی اپنے اوس و محاسن میں کسی کی شرکت سے بالا تر ہے اور آپ کا جوہر حسن کسی دوسرے میں تقسیم شدہ نہیں طیب الوردہ شرح قصید بردہ امام ابو نعیم فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام امبیا کرام بلکہ ساری مخلوق سے زیادہ حسن و جمال دیا گیا تھا مگر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اضا وجل نے ایسا بے مثل حسن و جمال عطا فرمایا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا حقیقت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک حصہ دیا گیا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حسن و جمال یعنی حسنِ کل عطا فرما دیا گیا خسائے سے قبرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اعزائے مبارکہ کی ساخت کے اعتبار سے حسنے اعتدال کا آئینۂ دار تھا بلا شبہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حسنے مجسم پیکر انسانی کی صورت میں ظاہر ہو گیا ہے حضرت عامر بن واصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر حسن اعتدال کا مرقع تھا مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عقدس کی تعریف یوں فرماتے ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نہایت حسین اور خوبصورت تھا شمائل ترمسی حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم حسن اور خوبصورت جسم والے تھے سیرت ابن کثیر آپ ہی سے مروی ہے کہ عقائد دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم دور سے سب لوگوں سے زیادہ دلکش اور جازو نظر دکھائی دیتے اور قریب سے دیکھنے پر سب سے زیادہ حسین اور جمیل معلوم ہوتے الوفا حضرت برہ ابن عاضب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخلیق کے اعتبار سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے بخاری حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال یوں بیان فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسین نہ پایا مسلد احمد حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سر رہو فرماتے ہیں اللہ کی سر تاپ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو امام بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس اور جلد مبارک کی نرمی کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی ایسے ریشم یا دیباج کو نہیں چھوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی کے طرح نرم و ملائم ہو مخاری و مسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نہایت نرم و ملائم تھا البابا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے مسجد کو تشریف لے جاتے وہ راستہ آپ کے جس میں اقدس کی خوشبو کے باعث پہچانا جاتا تھا مسلط امام ابو حنیفہ بیسط سے قبل بادل کا ایک ٹکڑا دھوپ میں ہمیشہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس پر سایہ کیے رہتا خسائے سے قبرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس کی ایک اور خوبی احادیث کریمہ میں یہ بھی وارد ہے کہ آپ کو چالیس جنتی مردوں کی قوت عطا فرما گئی زرقانی خسائے سے قبرا آقا بہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میں کیا ہوا پیدا ہوا اور کسی نے میرے سطر کو نہیں دیکھا زرقابی آکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اطہر کی پاکیزگی سے متعلق آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کوئی نجاست نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف حالت میں پیدا ہوئے کتاب و شفا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم آب گل میں جلوہ گر ہوئے اور میں نے آپ کے جس میں اقدس کی طرف نگاہ کی تو آپ کو چودھویں کے چاند کی طرح پایا جس سے تازہ کستوری کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں ابن عیم زرخابی امامی زرخابی اور اکابر آئمہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اطفر تو بہت اعلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوں وغیرہ سے بھی محفوظ رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور آپ کا جسم اطہر ہر قسم کی گندگی اور بدبو سے پاک تھا امام نات گویا الحضر خدا سہو رہو فرماتے ہیں نور عین لطافت پہ التف درود زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام چہرہ اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اضاء وجل کے حسن و جمال کے کامل مظہر ہیں جو بھی آپ کا دیدار کرتا آپ پر فدا ہو جاتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے عقدس کا ہمیشہ دیدار کرتا رہوں آپ کے حسن و جمال کے بارے میں حضرت برّہ بن عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سادہ حسین کسی کو نہ دیکھا مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بہت حسین اشیاء دیکھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سادہ حسین کسی کو نہ پایا ابن اصاکر حضرت علی کرم اللہ عجب فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا آپ سے محبت کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا ہر شخص یہ کہتا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ آپ کے بعد شمائل ترمسی وصف جس کا ہے آئینۂ حق نما اس خدا ساز تل ادب لاکھوں سلام حضرت ہند بن ابھی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات والا صفات کے لحاظ سے بھی بڑے شان والے تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی عظمت والے تھے آپ کا چہرہ اقدس چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا شمائل ترمسی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صورت کے لحاظ سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے اور سیرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے بخاری و مسلم حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقائے رجحان صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہ دیکھا یوں محسوس ہوتا تھا گویا آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرۂ اقدس میں جلوہ گر تھا شمائل ترمسی خامین قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ حضرت کار بن مالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسے منور ہو جاتا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا بخاری و مسلم حضرت بررا بن عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرۂ اقدس تلوار کی طرح ہی چمکدار تھا اب نے فرمایا نہیں بلکہ وہ سورج و چاند کی طرح ہی چمکدار تھا یعنی گلائی کی طرف مائل تھا بخاری و مسلم حضرت جابر بن ثمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا آپ سرخ دھاری دار لباس زیب تن کیے ہوئے تھے میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کار میں نے یہی فیصلہ کیا کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی بہت زیادہ حسین و خوبصورت ہیں شمائل ترمسی مجدد ملت الحضرت امام احمد رضا قدسہو سر فرماتے ہیں حسن بداغ کے میں صدقے جاؤں یوں دھمکتے ہیں دھمکنے والے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ربی بنت معوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا عرض کی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں بتائیں انہوں نے فرمایا اے بیٹے اگر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا تو یہ محسوس کرتا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے داروی مشکات اللہ ہر ترے جس میں منور کتاب شیں جانے جام جانے تجلہ کہوں تجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمام انسانوں سے زیادہ حسین اور نورانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی تعریف کرنے والے ہر شخص نے اسے چودھویں کے چاند سے تشبہی دی آگا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پسینہ کی بوندے موتیوں کی مثل معلوم ہوتی تھیں اور پسینہ مبارک خالص کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتا ابن و ام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں من وج ہی شمس الدح من خد ہی بدر الجا من ذات ہی نور الہدا من بحر بہرالحمم وہ جن کا چہرہ چمکتا ہوا سورج ہے اور رخسار مبارک چودھویں کا چاند وہ جن کی ذات ہدایت کا نور ہے اور جن کی ہتھیلی میں ثقافت کا دریا ہے حضرت رضی اللہ اللّہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ قدس کا آخری دیدار اس وقت نصیب ہوا جب وسال سے قابل پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر ہمیں نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا بس میں نے آپ کے چہرے انور کو مصحب کا ایک ورنہ پایا لوگ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتداء میں نماز پڑھ رہے تھے شمال تزی امام نبوی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو مصحف پاک کا ورق اس لیے کہا کہ جس طرح قرآنی ورق کلام الٰہی ہونے کی وجہ سے حصہ و انوار کا خزینہ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرۂ اقدس بھی حصی و انوار کا منبع ہے جلوائے موئے مخاصن چہرہ انور کے گرد آپ نسی رخل پہ رکھا ہے قرآن جمال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات میں کچھ سی رہی تھی کہ سوئی زمین پر گر پڑی میں اسے تلاش کر رہی تھی کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے نکلنے والی نوری شعاؤں سے میں نے وہ سوئی تلاش کر لی ابن اصاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی میں سوئی مل جانے کا واقعہ اتفاق نہیں ہوا بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رات کے اندھیرے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی خسائے سے کبرا سوزن گم شدہ ملتی تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لو احیا يہ ذلیخہ لئینہ جبينى ارانا بل قط القلوب علا اللہ اگر ذليخا کو تانے دینے والی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منور پیشانی دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹ لیتی ذرقى حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو پہلی نظر میں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہود کے بڑے عالم تھے وہ کار اٹھے یہ مقدس اور نورانی چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا مشکات حضرت حارث بن امر السحی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ منا کے مقام پر حضور جلوہ گر تھے اور جو اعرابی آپ کا دیدار کرتا پہ اختیار کہہ اٹھتا یہ نورانی چہرہ باب برکت ہے ابو داعود حضرت ابو راف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور قاصد بیچا جب میری پہلی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑی تو میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا ابو داؤتس جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گل پاک کے من پت پہ لاکھوں سلام حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اعلان نبوت نہ فرماتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و کمالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت واضح ہو جاتی تفسیر مظہری حضرت عبد اللہ بن رواحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد ہے ل لم فی آیتن بشینہ لکانہ منصرۃۃن یم کا بالخیر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مو کا اظہار نہ بھی ہو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا منظر آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھا خسائش قبرہ اہل مدینہ نے آپ کے استقبال کرتے ہوئے کہا فلابر من منتنی جات ہم پر کا چاند سنییاتوا پہاڑی سے طلوع ہوا حضرت عباد بن عبدالصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے آپ نے کنی سے کھانا لانے کے لیے کہا جب وہ لے آئی تو فرمایا رومال لا وہ ایک میلہ رومال لائی آپ نے تندور گرم کروا کے وہ رومال آگ میں ڈال دیا اور پھر اسے نکالا تو وہ دودھ کی طرح سفید تھا ہم نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ کیا معاچرہ ہے انہوں نے فرمایا یہ وہ رومال ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ عقدس مس کیا کرتے تھے جب یہ میلہ ہو جاتا تو ہم اسے اسی طرح صاف کرتے ہیں کیونکہ اس شے پر آگ اثر نہیں کرتی جو انبیاء علیہ السلام کی چہرۂ مبارک سے مس ہو جائے ابن خسائے سے قبرا تر سے در دار سے سگ سکس ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا جس میں اطہر کی رنگت مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کی رنگت مبارک نہ تو بالکل سفید تھی جو آنکھوں کو بھلی نہ لگے اور نہ ہی میں بلکہ سرخی مائل سفید تھی جو ملاقت امیز ہونے کی وجہ سے نہایت جازب نظر تھی ملاحت ایسی خوبی ہے جو دیکھنے میں خوش نما اور دل نشی ہے جس کا ادراک ذوق سلیم ہی کر سکتا ہے مدارج النبوہ اس ملاحت امیز رنگت کو الا حضرت مقدس بریلوی نے نمکین حسن سے تعبیر فرمایا ہے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دل ارا ہمارا نبی ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا ہمارا نبی حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگت سرخی مائل سفید تھا شمال ترمسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت مبارک کو صحابہ کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق بیان فرمایا لیکن یہ امر طے شدہ ہے کہ آپ کے جسم اقدس کی رنگت روشن اور چمکدار تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سفید رنگ اور ہنسی تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا آپ کا جسم چاندی میں ڈھالا گیا ہے شمائل ترمسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن اور چمکدار رنگت والے تھے الببا چاند سے منہ پتاباں درخشاں درود نمک آگئیں گئیں صباحت پہ لاکھوں سلام جس تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس کی جلد مبارک تمام لوگوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی مجموع ضواعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول جیسا کھلا ہوا رنگ تھا نہ بالکل سفید نہ گندمی یعنی جازب نظر تھا صحیح بخاری حضرت ابوطفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا جس سے سرخی مائل ہونے کی وجہ سے ملاحت بھی تھی مسلم ان کے حسن باملاحت پہ نثار شیر جان کی خلابت کیجئے برادر امام اہل سنت مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں دنیا کے حسینوں کو جو دینی تھی ملاحت تھوڑا سا نمک ان کے نمک دان سے نکالا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت خوشنما اور چمکدار تھا پسینہ مبارک آپ کے جسم عقدس پر ایسے دکھائی دیتا جیسے موتی بخاری و مسلم حضرت ابو طالب کا یہ شعر اسے ہوائی کرام میں بہت معروف تھا وہ اب دا یستی الغمام بج ہی سما مل یتام عصمت و رامل یہ گورے رنگ والا ہے جس کی صدقہ میں بارش مانگی جاتی ہے جو یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کا محافظ ہے مدارج النبوہ خسائ سے قد مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت دراز تھے نہ پست قامت بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو ایسا بے مثل شاہکار تخلیق فرمایا کہ جب آپ تنہا کھڑے ہوتے تو میانہ قد نظر آتے اور اپنے پروانوں کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہوتے تو بلند قامت دکھائی دیتے حضرت ہند بن ابھی حالہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد والے سے قدر لمبے اور زیادہ دراز قد سے قدرے پست تھے شمائل ترمسی حضرت علی کرم اللہ و فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت دراز قد تھے نہ ہی بہت چھوٹے قد والے بلکہ آپ میانہ قد تھے شمائل ترمسی مجدد دین و ملت قال حضرت بریلوی قدسہو سررو فرماتے ہیں ہے گل باغ قد سے رخسارے زیبائی حضور سرو گلزاریں قدم قامت رسول اللہ کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انور اور چہرہ عقدس کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا نہ اتنا کہ آنکھوں کو برا لگے نہ اتنا چھوٹا کہ دیکھنے والوں کو حقیر نظر آئے آپ دو شاخوں کے درمیان ایک ایسی شاخ کی طرح تھی جو سب سے زیادہ سرسبز و شاداب اور حسن و جمال میں نمایاں ہو سیرت ابن کثیر یاد قیامت کرتے اٹھیے قبر سے جان محشر پن قیامت کیجیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب دو دراز قد مردوں کے ساتھ چل رہے ہوتے تو ان سے زیادہ بلند قد نظر آتے اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو جاتے تو وہ دونوں دراز قد دکھائی دیتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان قد نظر آتے دلائل النبوہ امام شہاب الدین خفاجی نصیب الریاض شرح شپائے ایاز میں اس کی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالی نے دیکھنے والوں کی آنکھوں میں یہ بات پیدا فرما دی تھی کہ آپ انہیں بلند قامت نظر آتے ہیں یہ خصوصیت اس لیے عطا فرمائی گئی کہ کوئی شخص صورت کے لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند دکھائی نہ دے اور آپ کی تعظیم میں اضافہ ہو اس لیے جب یہ ضرورت نہیں رہتی تو آپ اسی قد مبارک پر دکھائی دیتی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی تھی تائران قدس جس کی ہیں قبریا اس صحیح سر وقامت پہ لاکھوں سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہ تھا حکیم ترمزی نے نواد الاصول میں حضرت زکوان تابعی رضی اللہ اللّہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی میں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا خسائے سے قبرا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ زور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا جب آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کے چہرائے اقدس کی نورانیت سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی الوفا امام قاضی ایاس مالکی امامی قصطولانی امام, امام راضی امام ابن حجر امام سیوتی امام المحدسین شیخ عبدالحق محدث دہلوی امام ربانی حضرت مجدد الفسانی امام احمد رضا محدس بریلوی عرب شمار محدسین اور آئمہ دین رحمہ اللہ تعالی نے یہی بات بیان فرمائی ہے قطب سایہ کے سایہ مرحمت ذیل ممدود رافت لاکھوں سلام ذل ممدود رافت کا مطلب ہے رحمت و عنایت کا کبھی نہ ختم ہونے والا سایہ حضرت فرماتے ہیں آقا و مولا کے قد انور کا سایہ نہیں ہے مگر باری تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمیں اس سایہ رحمت میں رکھے آمین اسی بات کو دور حاضر کے ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا سر اقدس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس نہ چھوٹا تھا نہ بہت بڑا البتہ حسن اعتدال کے ساتھ بڑا تھا مواحب لدنیا میں شیخ ابراہیم بجوری کا قول منقول ہے کہ سر کا بڑا ہونا دماغی قوا کے کامل ہونے کے علاوہ سردار ہونے کی بھی علامت ہے محدث علی قاری آپ کے سرعقدس کے عظیم ہونے کو آپ کی رفعت شان اور عظمت پر دلیل قرار دیتے ہیں برقات جلد دو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس موزونیت کے ساتھ پڑا تھا شماعل ترمزی بہی کی حضرت ہند بن نبی حالا رضی اللہ عنہ نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے آپ کے سر اقدس کا حسن اعتدال کے ساتھ بڑا ہونا بیان فرمایا ہے شمائل ترمزی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں آقا صلی اللہ ہو علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا بخاری مسند احمد چونکہ عرب میں سر کا چھوٹا ہونا ایب سمجھا جاتا ہے اور بہت بڑا سر حسین نہیں ہوتا اس لیے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ عليه علیہ وسلم کا سر اقدس چھوٹا نہیں تھا بلکہ اعتدال کے ساتھ بڑا تھا اور آپ کے حسن و جمال کو چار چاند لگا رہا تھا اس بات کی تائید مذکورہ بالا روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ سے ہوتی ہے لم ارا بادہ لان قبلہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اور جمیل نہ میں نے آپ سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں بخاری اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر اپنی محبوبیت کا تاج ایسے سجایا کہ ساری نعمتیں کے در اقدس سے تقسیم ہوتے ہیں گویا جس کو جو کچھ خدا سے ملا ہے در خیر الورا سے ملتا ہے حضرت فرماتے ہیں جس کے آگے سر سر, سر, جس کے آگے سر, سر ورے خم رہیں اس تاجرفات پہ لاکھوں سلام ابو جہل ملعون نے ایک بار حبیب کبریا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو پتھر سے کچلنے کا ناپاک ارادہ کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم حالت نواز میں تھے وہ اس ناپاک ارادے سے پتھر لیے قریب آیا اور پھر اچانک خوف زدہ ہو کر پیچھے پلٹا اس کے جسم پر لرزہ تاری تھا اور پتھر اس کے ہاتھ سے زمین پر گر سکا تھا اپنے ساتھیوں کے پوچھنے پر بولا میں جب ان کے قریب ہوا تو میں نے ایک مست اونٹ سامنے دیکھا اگر میں جان بچا کر نہ بانٹتا تو انہیں پھاڑ کھاتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو اسے ہلاک کر دیتے بئی حکیم ابو نعیم مئے مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو گونگریالے تھے نہ بالکل سیدھے بلکہ ان دونوں کیفیات کے درمیان یعنی کچھ خمدار تھے آپ کے بال مبارک پہلے کانوں کی لو تک ہوتے پھر بڑھ کر کانوں سے نیچے ہو جاتے اور کبھی دوش عقدس تک پہنچ جاتے بعض لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف مبارک کا ذکر کرنے پر چراغ پا ہوتے ہیں کہ یہ کون سے دین کی باتیں ہیں وہ بنظر انصاف ان احادیث کریمہ کا مطالعہ فرمائے جن میں سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی گیسوئے مبارک کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ آبائے کرام نے فرمایا ہے بما توفیقی اللہ بلّہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک نہ بالکل خمدار تھے نہ بالکل سیدھے بلکہ ان دونوں کے درمیان تھے حضرت ہند ابھی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک قدرے بل کھائے ہوئے تھے اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے ورنہ آپ خود مانگ نہ نکالتے جب بال مبارک بڑھ جاتے تو کان کی لوہ سے تجاوز کر جاتے شمائل ترمسی اس حدیث سے با کی شرح میں علما فرماتے ہیں اگر آسانی سے مانگ نکل آتی تو آپ نکال لیتے اور اگر کنگھی کی ضرورت ہوتی تو کنگھی نہ ہونے کی صورت میں نہ نکالتے اور جس وقت کنگی موجود ہوتی آپ مانگ نکال لیتے بعض علما نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرقوں کی مخالفت اور اہل کتاب کی موافقت کی وجہ سے مانگ نہ نکالتے تھے اب اہل کتاب کی موافقت کی وجہ سے مانگ نہ نکالتے تھے پھر آپ اہل کتاب کی مخالفت میں مانگ نکالنے لگے جیسا کہ شمائل ترم کی ایک اور حدیث سے ثابت ہے حضرت علی کرم اللہ وجوہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو بہت زیادہ پیچدار تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے بلکہ کچھ خمدار تھے شمائل ترمسی آپ ہی سے مربی ایک اور روایت میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک نہایت حسین اور خوبصورت تھے ابنِ اصاکر حضرت۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی حسین سفید رنگن اور آپ کے زلفوں کی گہری سیاہی کو نہیں بھول سکتا ابن عساکر حضرت برہ بن عظم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گیسوں کا ذکر ان پیارے الفاظ میں کرتے ہیں میں نے کوئی زلفوں والا سرخ جبا میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا آپ کے پیارے پیارے گیسو آپ کے مبارک شانوں کو چھو رہے تھے شمائل ترمسی امام بحقی فرماتے ہیں حضرت برہ رضی اللہ عنہ جب یہ بات بیان فرماتے تو ہمیشہ مسکرا دیتے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی دوسری روایت میں ہے کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک کانوں کی لوہ تک تھے میں نے سرخ جبے میں ملبوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین نہ دیکھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں اور دونوں شانوں کے درمیان تھے ابو داود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں اور دونوں شانوں کے درمیان تھے ابو داود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک تھے شمال ترمسی ان احادیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کی دو حالتیں واضح ہیں ایک ابتدائی یعنی کان کے نصف یا کان کے لو تک جیسے وہ مبارک ہوتے اور دوسری انتہائی کہ گیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شانوں کو چھونے لگتے تھے نیز ہجت الوداع کے موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک منڈوانہ بھی ثابت ہے اب تینوں حالتوں کو عاشق صادق اعلیٰ حضرت قدسو رہو کے دو ایمان افروز اشعار ملاحظہ فرمائے گوشت تک سنتے تھے فریاد اب آئے تدو کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرے وقتوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو امام قرطبی سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پیدائشی طور پر کنگے ہی شدہ تھے اسی لیے ایک صحابی کا ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کنگی ہی کرتے تھے شمال حضرت امام احمد رضا محدثی قدسہ فرماتے ہیں شانہ ہے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سوارے گیسو حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرے مبارک پر اکثر تیل لگاتے اور داڑھی مبارک میں بھی اکثر کنگی کیا کرتے اور امامہ مبارک کے نیچے ایک رومال رکھ لیتے تاکہ امامہ خراب نہ ہو اور رومال تیل سے تر رہتا تھا شمائل ترمزی اللہ حضرت نے اس کی بہت خوب منظر کشی فرمائی ہے فرماتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح آرس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسوں عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے جو امام اہل سنت کو اپنے آقا کی بارگاہ میں یوں لب و کرتا ہے دیکھ قرآن میں شبین قدر ہے تا مت فجر یعنی نزدیک ہیں آرث کے وہ پیارے گیسوں کے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گٹا بن کے تمہارے گیسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے موقع پر بال مبارک تر شوائے تو صحابہ کرام حلقہ باندھے ہوئے مستعد تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موئے مبارک زمین پہ نہ گرے بلکہ ہم میں سے کسی کے ہاتھ آئے مسلم دوسری روایت میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موئے مبارک اپنے پروانوں میں خود تقسیم فرماتی ہے مسلم احمد ابو داود ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہمارے پاس آقا و مولا کے کچھ موئے مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یا ان کے اہل خانہ سے ملے ہیں تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک میرے پاس ہونا مجھے دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے بخاری صحابۂ کرام ان بالوں سے برکت حاصل کرتے تھے ام المؤمنین امِ سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک چاندی کی ڈبیا میں محفوظ تھا آپ اس موئے مبارک کو پانی میں ڈبوتی جو بیمار اس پانی کو پیتا شفا پاتا بخاری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے وصیت فرما کہ جب وسال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دیا جائے بس ایسا ہی کر کے انہیں دفن کیا گیا السابہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ و تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال اور ناخن کے تراشے کفن میں رکھنے کی وصیت فرمائی چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تبقات ابن اسعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی میں موئے مبارک سی رکھے ان کی ٹوپی گر گئی تو دوران جنگ تلوار و نیزہ چلانے کے بجائے انہوں نے ٹوپی تلاش کی بات ازاں یہ وجہ بتائی کہ یہ ٹوپی جس جنگ میں میرے سر پہ ہوتی ہے میں موی مبارک کی برکت سے ضرور فتح مند ہوتا ہوں مستدرک للحاکم حجت اللہ علی العالمین ہم بھی عاشق صادق فاضل بریلوی کے لفظوں میں دعا گو ہیں ہم سیاہ پہ یارب تپش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے ہی پیارے ہی